الحمد للہ عبد العالمین کریم سمیر علیمشان بسم اللہ رحمٰن الرحیم یا منو اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تعوى وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ياغت الأبصار وبلغت لقلوب الحنادر وتذنون, وتذنون بالله یہ صورت الحزاب کی آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی جنگ احزاب کا نقشہ ہمیں دکھا رہے ہیں اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے اور اہل ایمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کفر کا اہل ایمان پر چڑھ دوڑنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اس دنیا میں جو اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے یہ واقعات پہلے بھی برپا ہوتے رہے اور اب بھی ہوتے رہیں گے یہ امتحان ہے اہل ایمان کا اور فرق ہے اہل ایمان اور اہل نفاذ کا اور شکست اور بربادی ہے اہل کفر کی فرمایا اے ایمان والو اس کو یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی تمہارے اوپر جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے نشاور کی تھی جنود جب تم پر لشکر جو ہے وہ چڑھ دوڑے آ گئے تم پر حملہ کرنے کے لیے علیہ ہم نے پھر ان پر ایک ہوا بھیجی اور وہ ایسی تند ہوا تھی کہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ کا آڈان کہ مجھے مدینہ کے اندر بھیجا گیا بارڈر سے کوئی لحاف وغیرہ لانے کے لیے میرے پاس ایک ڈھال تھی ہوا اس قدر تیز تھی کہ وہ ڈھال میرے ساتھ ٹکراتی تھی اور مجھے زخمی کر رہی تھی یہاں تک کہ میں نے اس ڈھال کو پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے فہموں کی تنابیں دی اور انہیں زلی و خار کر کے لوٹا دیا ہم نے ریح کو بھیجا ہوا کو بھیجا وہ جلوا اور وہ لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا فرشتوں کے لشکر وکان اوام دی ماتا ملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہر وقت اس چیز کی پرواہ کرو کہ تمہارے اعمال خالص ہوں اور وہ اس اعتبار سے درست ہوں کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس جا کم فا جب وہ لشکر تمہارے مدینے کے بالائی حصوں سے تم پر چڑھائے آئے کی طرف سے ومین اصفلا کم اور مدینے کے زیرین حصوں سے بھی دشمن کے لشکروں چڑھائی تم پر موجود تھی اور زہرین سے مراد مفسرین نے بنو قریضہ کو لیا کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ بنو نذیر میں چھیڑی تھی اختر بہت خدیث قسم کا یہودی سردار تھا یہ گیا تھا مکے والوں کے پاس اور اس نے ابھارا تھا انہیں جنگ کا اور اسی طرح وقفان کے قبائل کو دوسرے قبائل کو سب کو تیار کیا اور اس قدر زور دیا اس پر کہ اگر تم آج یہ کام نہیں کرو گے تو یہ کام کبھی نہیں ہوگا اور اگر تم مدینہ پر پرچڑ دوڑے تو ہم اندر سے تمہارے مددگار ہوں گے بنی کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ میں تھے اور مدینہ کے شرق میں ان کے تلے یا ان کی تمام بستیاں واقع تھیں ان کو بھی معاہدہ توڑنے پر مجبور کیا زور لگاتا رہا یہاں تک کہ وہ بھی باغی ہو گئے تو اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے دشمن سیاہ اور سکھ آندھی اور بادلوں کی طرح مدینہ پر پرچہ دوڑا آج بھی مسلمانوں کی ظاہر ہے کہ ان کا ایمان اللہ کے رسول کی موجودگی صلی اللہ علیہ و وسلم صحابہ رضوان اللہ عظمین کی تربیت آج اس اعتبار سے جو ہمارے ایمان کا حال ہے اور عمل کا حال ہے ہمارے لیے یہ کوئی کم بڑی آزمائش نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے ملکوں میں ان کے اپنے حکام ان پر چڑھ دوڑے اور ان کی اپنی فوجیں اور انٹیلیجنس ان کو برباد کرنے کے لیے اور کفار کے ہاتھوں شکار بنانے کے لیے ہر کوشش میں مبتلا ہو گئی اور کفار نے بالکل کھلے عام شلیبی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ہر جگہ مسلمانوں کو ختم کرنا معلوم ہوا کہ اس کا مصمم ارادہ کر لیا بلکہ وہ اس چیز پر تل گئے ہیں کہ یا مار دیں گے یا مر جائے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جس قدر جرات کے ساتھ دلیری کے ساتھ قربانی کے ساتھ امت مسلمہ نے آج انہیں زخم لگائے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کے یہ پجاری زندگی کے یہ لالچی واپس چلے جاتے مگر یہ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بڑھتے چلے آ رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ جنگ شاید فیصلہ کن جنگ ہے اور اس میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ربل رب والاکرام نے انشاءاللہ مقدر کر دیا فرمایا کہ حالت یہ تھی کہ اوپر سے بھی لشکر سے بالائی علاقوں سے اور زیر علاقوں سے مدینہ کے اندر سے بھی دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی ہر طرف سے اہل ایمان کا گھیراو تھا اور یوں بیان کیا ہوا اس جا کا تل جب آ پھٹی رہ گئی اس قدر خوف خطرہ اور اس قدر خوفناک حملہ تھا کہ آٹی رہ گئی جب بالا کا تل قلوب اور کلیجے منہ آنے لگے اس طرح کا عجیب گھیراؤ تھا تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر جو کچھ کرتے رہے اس کو اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں انہی آیات کے, اندر یہ آیت نازل کر کے ہمیں بتا دیا کہاں لیں رسول اللہ اس وقت حسن رسول اللہ میں تمہارے لیے جی بہترین نمونہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بالا کا تم کلے بل شناجرا تلیجے آنے لگے وہ بندا نا اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کی بدزمیاں کرنے لگے یہ اشارہ منافقین کی طرف منافقوں کا اور مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا ان حالات کو برپا کر کے اور یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے جیسے کہ مالک نے دوسری جگہ فرمایا قرآن میں جن نات تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے لما یا خلو نکو <لِكُن> اور من تمہیں وہ حالات نہیں پہنچے ہیں وہ معاملات تمہارے ساتھ نہیں ہوئے ہیں جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوئے مستت حمل بادشاہ ابد ذرا انہیں تکلیفیں آئیں انہیں نقصان آئے مستت حمل بادشاہ ابد انہیں تکلیفیں آئیں نقصان آئے وہ ظلم اور وہ ہلا مارے گئے حتہ یقول اور رسول و الینا آتی کے وقت جو بھی رسول تھا علیہ الخلاط السلام جس کی قیادت موجود تھی اور یہ آزمائے آئی وہ اور اس کے ساتھ ہی یہ پکار اٹھے متا نسر اللہ نصر اللہ نثر اللہ کریم کہ اللہ سے مدد کب آئے گا یہاں تک اللہ آزماتا ہے توڑتا نہیں ہے کوئی اس بات سے نہ بھگڑاؤ تھے کہ ہماری اتنی آزمائش ہوگی اور اتنا امتحان لیا جائے گا کہ ہم سب کے سب ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے نہیں اللہ لا لاہف اللہ نقص اللہ وف آحا اللہ وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا تو آج جہاں حزب اللہ اور حزب الشعان کا سخت ٹکراؤ ہے وہاں پر پستاط ایمان اور پسپاط الفاط جیسا کہ حدیث صحیح میں اشارہ کیا گیا ہے ایمان کا خیمہ اور نفاق کا پہمان یہ بھی جو ہے جدا جدا ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرق فرما رہے ہیں اہل ایمان کا اور اہل لفاق کا ان حالات کے ذریعے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے اصل بات سوچنے والی یہ کہ اللہ کی یہ نہ بدلنے والی سنت ہے لا تجل سنت اللہ تبدیل اللہ کا طریقہ اس میں تم کوئی تبدیلی نہ دیکھو اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ دنیا میں بندوں کو عبادت کے لیے بھیجے پھر ان کا امتحان ان کی طاقت کے مطابق لے اس امتحان کی وجہ سے اہل ایمان کے درجات میں بلندی ہو اور اہل کفر پہچان لیے جائیں اور اہل نفاق بھی اہل ایمان سے جدا کر دیے جائیں تو ان حالات میں جب جنگ احباب میں ہی لٹکر آن چڑھے اللہ کے رسول علیہ صلاح وسلام اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد صرف سات سو اور یہ لشکر دس ہزار مسلح لشکریوں پر مشتمل قوت کا کوئی موازنہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمقل اللہ پر جیسا تھا ظاہر ہے کہ کسی غیر نبی کا کبھی نہیں ہو سکتا پھر امام الف علیہ السلاط والسلام اس کے باوجود ان کی سنت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے تدبیر کو ترک نہیں کیا آپ نے تدبیر کو اختیار کیا اور سلمان فارسی کے مشورہ دینے پر رضی اللہ تعالی عالی فارس کے لوگوں پر جنگی ہربہ استعمال کیا آپ نے خندق کھجوائی اور اس خندق کو سخت محنت سے کھودا گیا تمام علاقہ خندق کھودے جانے والا پہاڑی علاقہ اور پہاڑی علاقے میں کسی خندق کو کھودنا اور وہ بھی لشکروں کی آمد پر کس قدر مشکل ہے اللہ کے رسول علیہ صلاط وسلام اس خندق کے کھودنے میں خود اہل ایمان کے ساتھ شریک رہے اور اشعار بھی ان کے ساتھ یہ پڑھتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف آخرت اس کی زندگی کو حقیقی زندگی بنایا اور انصار اور مہاجرین کے لیے اللہ نے مغفرت کے وعدے کیے یہ وہی کھدائی تھی جس کے اندر کودال مارنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کس کی فتح کی بشارت دی گئی تو معلوم ہوا کہ تقدیر کو چھوڑ دینا ترک کر دینا یہ ایک توقع نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور یہ دین مطین سے ناواقیت کی بنیاد پر ہے اور جو کوئی محتاط شخص کو احتیاط کرنے والے کو تدبیر اختیار کرنے والے کو دشمنوں کے مقابلے میں تیاری جب تک مکمل نہ ہو اس وقت تک قدم نہ اٹھانے والے کو مذاق کرتا ہے حقیقتاً اگر وہ سوچ لے تو یہ سنت کے ساتھ مزاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کھنٹک کی جبکہ اللہ ان کے ساتھ تھا اور بعد میں اللہ نے اپنے لشکروں میں سے ہوا کو بھی بھیجا بھی فرشتوں کو بھیجا بھی بھی لا یا جنود اور ربی کا اللہ ہو تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ جس پر جو لشکر کہہ مسلط کر دے بیماری مسلط کر دے جیسے یاجود و معجود پر بیماری مسلط کرے گا اور وہ ایک آدمی کی موت کی طرف سب مر جائیں گے اور پھر اپنے لشکروں کو بھیجے گا لمبی گردنوں والے پرندے وہ آ کر ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے پھر اپنے لشکر کو بارش کو بھیجے گا پھر وہ زمین کو صاف کرے گی اور زمین کی بدبو اور ان کی تمام گندگی کو صاف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کو برکتے لے گا پھر ایسا علیہ فلاط وسلام کو حکم ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ زمین پر اتریں تو اللہ کے لشکر تو ہر جگہ موجود ہے پوری کائنات اسی کی ہے وہی اس کا حاکم اور مالک ہے وہ جس کو جو حکم کرے وہ کبھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا صرف انسان اور دل کو اس نے اختیار دیا اور عقل بھی دے دی سوچ سمجھ بھی دے دی کہ تم اپنے مالک کو پہچان کر اس کے حکم و تلاش کرو اور پھر اس پر عمل کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ با وسلم نے تدویر کو اختیار کیا باوجود اس سے تیرے تمام خوشخبریاں پہنچ چکی تھی کیسے اور کس طرح کی فخر کی خوشخبری سنا دی گئی تھی اور اس جن میں بھی انہیں یقین کامل تھا کہ فتح ہوگی اسی لیے دعائیں سکھائی گئی کہ اللہ ہمارے لیے تو وہ یقین دے مین یقینی وہ یقین, یقین تا کر تو ہن بھی علینا مسائی الدنیا وہ یقین ہو ہمارا تیرے اوپر دنیا کے مسائل ہمارے لیے دل کل نس و نابود ہو جائے زمین ہو جائے اس کے باوجود تدبیر کا اختیار کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے اور اس میں ہمیں سستی کرنا خصوصاً اس دور میں تک انجائز نہیں ہے اور نوجوان مجاہدین نوجوان نوشدین ماشاءاللہ جو دعوت کے راستے میں ہیں یہ تدبیر کو بار بوپار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر ہے اور خوف ہے یہ ڈر اور خوف نہیں ہے گورنر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کٹان تکلیف نہ دیتے کہ وہ انتہائی مشقت کے ساتھ اس کھڈک کو کھو دیں جبکہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور اس قدر کمی تھی کھانے پینے کی کہ لوگ بھوکے بچان کر رہے ظاہر ہے کہ اس کام کی سنت نردی میں کیا ہے حیثیت کی آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فماتے ہنار تمون اس وقت اہم ایمان آزما لیے گئے وہ ظلم اور وہ ہلا مارے گئے ضلع ظالم سخت طریقے سے ہلا مارے گئے اللہ نے تھوک بجا کر دیکھ لیا کہ ایمان کس کا خالص ہے اور کس کا ایمان صرف حلق سے اوپر ہے اللہ کی یہ سنت ہے کیا اللہ یمی یل حبیبن طیم حدیث کو سید سے جدا جدا کرتا ہے آج بھی یہ کر رہا ہے کل بھی یہ کرے گا جب تک دنیا قائم رہے گی اور پھر اہل ایمان کے درجات میں بلندی ہوگی اہل نفاذ اپنی بد کو پہنچیں گے اور کف کو اس دنیا میں ضلیل اور سواس کیا جائے گا کہ آخرت میں بھی اس کے لیے ضلع کیا سرمایا و عز یقونہ مرغ جب منافق یہ کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض تھا فرق کیا کچھ تو وہ منافق تھے جن کے اندر نفاق اکبر موجود تھا یعنی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ ایمان صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کہہ لے ایمان کے پاس مدینہ کی حکومت جو ہے وہ موجود ہے اور ان کو مانے بغیر مدینہ میں رہ کر فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے یا اور کسی اپنے سیاسی مقاصد کی وجہ سے شامل تھے اور کچھ وہ تھے جو غریف الحتقاد تھے جن کا ایمان ابھی راستے نہیں ہوا تھا جیسے فرمایا قالت الہود قالت العراب آمدنا آراب نے کہا دیہاتیوں نے کہا گور نے کہا کہ ہم ایمان لائے کوئی لم تم امی تم ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ اولو تم یہ دو اسلم ہم اسلام لائے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ملما جب تم ایمان اسی اولو قلود ابھی ایمان نے تمہارے دلوں میں جد نہیں پکڑی ہے ابھی تم اسلام میں داخل ہوئے ہو اگر تم اطاط کرو گے اللہ کی رس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا کوئی عمل بھی زیادہ ہوگا اور تمہیں اس اطاط کے بدلے اللہ ایمان خالص نصیب کرے گا ایمان خالص دن کو نصیب ہے وہ اس کی لذت کو جانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان خالف داخل ہو جاتا ہے وہ کفر میں لوٹنا اس طرح جانتا ہے جس طرح دوبارہ آگ میں ڈالا جانا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لے اگر اس کی یہ کیفیت ہے تو اللہ کا شکر گزار دے اس میں اپنا کمال نہ سمجھے اور یہ کہہ دے الحمد لہذا علی نہ انہدان یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس بیٹا چوپ اندھیرے میں ہمیں یہ ایمان نصیب کیا کہ ہم آگ میں ڈالے جانا اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم کفر میں ضلالت میں شرک میں اور گمراہیوں میں لوٹ جائیں اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کی تو کسی سے ذکر نہ کرے بلکہ گر اور مالک سے اس کیفیت کا سوال کرے اور اس کے لیے صدقہ اور خیرات اور جو عمل بھی اس کے سامنے قربانی والا آتا ہے ہفتہ تم سکو ماں تو شگول تم اس وقت تک ایمان حقیقی کو نہ پہنچ سکو گے دل کو تقریب کو نیکی کو جب تک تم وہ نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو جس کو تم محبوب جانتے پھر وہ اپنی محبوب چیزیں خیرات کرے اور مالک کو کہے کہ مجھے یہ عطیا عنایت فرما کہ میں اپنے ایمان کو تیرے بتائے ہوئے میٹر سے پڑھ لوں اور تیرا شکرانہ ادا کروں کہ تو نے مجھے وہ ایمان نصیب کیا جو تیرے نبی علیہ السلاط وسلام نے نشانی کے طور پر بتایا تو یہ فرمایا کہ آزمائش کی گھڑیاں تھی اس وقت منافقوں اور جن کے دلوں میں مرض تھی نفاق کی مرض تھی وہ منافق تو نہ تھے بلکہ نفاق کی مرض میں مبتلا تھے انہوں نے کیا کہا ماں وب اللہ اللہ و اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے تام الق اللہ عرب الجم تم لا الہ الا اللہ کہو تم عرب و اعظم کے مالک بن جاؤ گے ہندک کھود تو یہ کیا کرو کس کے خزانوں کے لوٹنے کی اور ان کے تمام کے تمام اقتدار کے زمین بوش ہونے کی خبر دینے والا نبی علیہ سلا وسلام جو کچھ ہمیں کہتا رہا وہ دھوکہ نکلا اللہ یہ جو حالات ہیں ان حالات میں فتح کہاں سے آئے گی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں حتیٰ کہ علماء کی زبان پر اللہ تر کے شعوری طور پر بعض صلاح کی زبان پر یہ الفاظ بعض وقت جاری ہوئے کہ بچوں چری لے کر توپ والے کے ساتھ مقابلہ نہ کرو ایراد میں بھی لڑنا بند کر دو افغانستان میں بھی لڑنا بند کر دو ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے تم دعوت کا کام کرو بھائی دعوت کون دے دے گا ہمیں یہ دعوت چل رہی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ واضح طور پر ہمیں یہ سبب نظر آتا ہے اللہ نے اسباب کے ساتھ اس دنیا کو مفخر کر دیا اور اس دنیا کو چلا دیا ہے یہ سبب ہے نا حدت ہمیں یہ سبب نظر آتا ہے کہ یہ نوجوان یہ جن کی جوانیاں ابھی اٹھ رہی ہیں اور جن کی قربانیاں ایسی ہیں کہ ان کی تانے سناتے چلے جاؤ وہ ختم نہیں ہوتی یہ اپنی جانے دن رات قربان کر کے اس دعوت کے لیے ہمیں وقت مہیا کر رہے ہیں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ مشغول کر رکھا ہے انہوں نے انہیں ڈرا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا روب ان کے دلوں میں ساری کر دیا بکاضہ فوتیس کو لوگ روز بنا اشرطو دن لا کیونکہ یہ مشرق ہے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا یہ روک بھی اللہ کے لشکروں میں سے لشکر اللہ کے بڑے لشکر اللہ جس کو ڈبا دے تو بڑے سے بڑا سور ماں بالکل ایک دلی کی طرح ڈر جاتا ہے اور اللہ جس کو دلیر کر دے تو وہ میرے جیسا جو اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ اس میں دلیری نہیں ہے کلمہ اسے بھی اتنا دلیر کر دیتا ہے کہ کفار اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق ان حالات میں کہنے لگے کہ مَا اللَّهُ إِلَّا ہم سے جو وعدہ کیا گیا وہ دھوکہ نکلا آج تو کوئی شخص غائب کے لیے یعنی پاشاب اور پہانا کی حاجت کے لیے جرات میں رکھتا کہ وہ آزادی کے ساتھ چلا جائے اور فارغ ہو کر آ جائے اس قدر گھیراؤ ہے تو فتح کی اور کامرانی کی وہ خوشخبریاں یہ تو تصورات تصوراتے یہ کہاں اس کا تو کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا فرمایا اللہ تبارک وطالم یا آوڑا فرمایا کہ ایک گروہ ان میں سے منافقین میں سے یہ کہنے لگا نصیحت کرنے لگا واپس چلے گا مدینے میں یہاں کسی نہ نہیں بچنا برا حال ہوگا چلے جاؤ اور آ آ کر اللہ کے رسول سے یستا اجلی اجازتیں مانگنے لگے نہ اورا ہمارے گھر مہنگے پڑے ہیں یعنی مرد کوئی نہیں ہے اور اندر آپ کو پتا ہے کہ یہود بھی ہے حالات خطرناک ہیں چور چکار بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اجازت دے دی کچھ بھی نہیں یہ درپو کون چاہتی تو بھائی یہ درپوک ہونا جو ہے یہ اہم نفاق کی نشانی ہے یہ واضح طور پر بتا دی گئی ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اس واقعہ میں ہم درپوک تو نہیں ہیں اگر ہم ڈرپوک ہو رہے ہیں اور ڈر شیطان کی طرف سے ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ رہا ہے تو اس کا علاج تقدیر ہے معذم سی یا حکم میرے بارے تقدیر کی کئی قسمیں کی علامات ہے مگر جو لوہے محفوظ میں لکھی ہے وہ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور اس میں سے کوئی چیز نہ مٹتی ہے نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ ان لہو امول کتاب امل اس کے پاس ہے اس میں جو لکھا جا چکا وہ آ کر رہے گا اور جو نہیں لکھا گیا وہ کبھی آ نہیں سکتا پھر ڈر کی کیا بات ہے اور جب یہ ہے اللہ کی اکاش ہاں یہ یقین کر لینا چاہیں کیونکہ اپنی مرضی سے عبادت کا کوئی طریقہ اختیار کرنا یہ قابل قبول نہ ہوگا دنیا میں جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے اور جتنی خرافات پھیلی وہ لوگ جو اللہ کو مانتے صرف کو مانتے آخرت کو مانتے ان میں سب گمراہیں اسی راستے سے ہیں کہ وہ لیکی سمجھ کر اپنی طرف سے اضافے کرنے لگے اور عموماً دبا اضافے کی شکل میں ہوئی ہے کمی کی شکل میں نہیں ہوئی انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے وہابی لوگ جتانے میں ہمیں کہتے یہ تو بالکل سخت دل ہیں بیت اللہ کے قریب سے گزرے انہیں پتہ ہی نہیں کہ حتیم کی دیوار میرے ساتھ چھو رہی ہے کیسے سخت دل ہے حتیم کے ساتھ چمٹ گئے چومنے لگے رونے لگے ہر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹنا شروع کر دیا اس کے غلاس کو دھاگے چور کے بھی کھینچنے لگے ان کے ساتھ بی سیوں آ کر عقیدت کے طریقے اختیار کرنے لگے تو بغیر ہمارے دیکھنے والے جہلوں کو بھی معلوم ہوا توحیدیوں کو یہ ہم سے بڑے ہوئے حمل میں شیطان نے کہا کہ دیکھو تم تو آرام سے گزر رہے ہو کتنا رکعت میں ہے کس قدر رو رہا ہے اسی طرح کسی نے شاہ میں کسی نے یعنی پندرہ شاہ کے روزے شروع کر دی شب برات بنا لی کسی نے میراج کے اعمال شروع کر دی اپنی طرف سے اور کوئی اٹھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹر سمجھنا اور بالکل ایک ذرے کا مالک نہ سمجھنا نفے اور نقصان میں کوئی اختیار والا نہ سمجھنا یہ ان کی توہین سمجھی اور انہیں اللہ رب العزت کا جز بنا دیا بزرگان دین کو پکارا اور سب کرنے والوں کو شیطان یہ تھپکی دیتا رہا کہ تم اللہ کی محبت نہیں ایسا کر رہے ہو تمہیں اللہ کا رسول سے پیار ہے نا اور دیکھو یہ لوگ تو پیار کے اندر فریستگی کا اظہار نہیں کرتے تم کتنے فریشتا ہو جلوس نکالتے ہو سیختے ہو محبت کے ساتھ روتے ہو راتوں کو قیام کرتے ہو ایک ایک ایک پر کھڑے رہتے ہو پوری پوری رات میں قرآن ختم کرتے ہو اور ادھر یہ حدیث سنا دیتے تین راتوں سے کم میں قرآن ختم کرنا منع ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کیوں ہمیں روکتے ہیں یہ نہیں جانتے غلط تو قبضہ اللہ تم اللہ کے تقدیر بیان کرو اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتا ورنہ تو تم خود شہریت ساز ہو گئے تمہیں تو اللہ کی محتاجی کوئی نہ رہی عقل نے تو اللہ رب العزت کی طرف مائل کیا تھا عقل فطرت اللہ تعالی نے اسلام کو قرار دیا جس پر اس نے سب کو پیدا کیا بش کو بھی پیدا کیا فطرت اسلام پر, <سؤال> پر> وہ رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کو ایک مان لے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ محمد کو رسول مان لے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم وہ رہنمائی کرتی ہے کہ اس دنیا میں اتنے ہنگاموں کے بعد کوئی عدل کا دن نہ آئے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا عدل والے حاکم سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا عدل کا دن آنے والا ہے صادروں کو صبر کی جذب اور ظالموں کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے یہ اہم تقاضا ہے الرحمٰن الرحیم کا الحکیم کا العادل کا یہ سب عقل رہنمائی کرتی ہے مگر حدود و قیود اور پھر باقاعدہ طور پر دین کا ڈھانچہ یہ اللہ کے سوا کسی کو مقرر کرنے کا حق نہیں ہے یہی تو اللہ تعالیٰ کی علوحیت کو منوانے کے لیے بنیاد ہے اسی میں تو اللہ کی جبکائی کو ماننے میں لوگ بہت سے مشرق ہوئے ہیں کہ وہ ہوئی صرف کسی کے لیے نہ کوئی حاکم قانون بنا سکتا ہے نہ کوئی مولوی شریعت بنا سکتا ہے جو مولوی شریعت بنائے گا اضافہ کرے گا کمی کرے گا جو حاکم قانون بنائے گا اللہ کے قانون کے مقابلے میں یہ سب کچھ ہوں گے مشرقین ہوں تو اللہ تبارک وطالعہ میں آزما لیا اہل ایمان کو اور فرمایا کہ ان حالات میں منافق کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دے دیجیے ہم اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں ہمارے گھر بالکل خالی پڑے اس کے بعد میں آیات نہیں پڑھتا تاکہ معاملہ مختصر رہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ ایک اور ان کی صفت بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس مدینے کے اثرات سے کچھ بار ان کے پاس آ جائیں اور آ کر انہیں فتنے کا سوال کریں یہ فوراً فتنے میں چلے جائیں گے یعنی کافر ہو جائیں گے تفصیل اس کی یہ بیان کی گئی تو معلوم ہوا کہ نفاق والا بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے یہ جو ضعیف ایمان والا جو اکبر نفاق والا وہ تو کافی ہے پکا جو ضعیف ایمان والا وہ یا اب حر اللہ حرف اللہ کے کنارے پر رہ کر عبادت کرتا ہے اس لیے کنارے پر رہتا ہے کہ میری سیٹ ادھر بھی رہے میری سیٹ ادھر بھی رہے جدھر سخت ہوگی میں فورن سیٹ پکڑ دوں گا کونا ہو کہ کنارے سے دور ہو جاؤں تو دوبارہ کفر میں آ نہ سکوں اور کنارے پر نہ رہوں تو پھر اہل ایمان مجھے اپنے اندر شماری نہ کریں تو فرمایا کہ ان کی کیفیت ایک یہ ہوتی ہے کہ انہیں فتنے کے لیے جب بلایا جائے یہ بھاگ کر اس فتنے میں چلے جاتے ہیں اور اگر اس فتنے میں چلے گے زندگی کو لمبا کرنے کے لیے کوٹھی کار اور اپنی سہولتوں کو قائم رکھنے کے لیے تو یہ اجل کو نہیں جانتے کہ میں تو اجل مقرر کر, کر چکا ہوں اور یہ کسی بھی دنیا میں فائدے کی تدبیر کریں گے وہ قلیل ہے آخر کار ختم ہونے والی لاجواب زندگی کو چھوڑ کر ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر میں لوٹ جانا آج بہت ہو رہا ہے آج یہ دن اور رات ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے سکون اپنی جگہ سے ٹل رہے ہیں کفار کا روپ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس روپ کے نتیجے میں اب جہاں تک بات پہنچ گئی کہ بڑے بڑے توحید کے رابطے وہ کہتے ہیں یہ توحید الحاطمیہ حاکمیت کی توحید کہ حاکم جو ہے وہ صرف اللہ اور کسی بادشاہ کو کسی صدر کو کسی وزیر اعظم کو اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر اپنی طرف سے دین بنا کر یا مخلوق کا بنایا ہوا دین ان پر مسلط کرنے کی کسن کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش نہیں جب اللہ سب بندوں کو خود بنانے والا ہے تو وہ خود ہی سب پر دین بنا کر ان کے لیے مقرر کرے گا اور ان کو غلامی کے طریقے سکھائے گا کوئی اور انہیں غلام نہیں بنا سکتا جب ہم کہتے ہیں توحید الحاق وہ کہتے ہیں توحید الحاق می تو اصطلاع نہیں ہے یہ تو بیٹا یہ کہاں سے جو ہے توحید الحاطمیہ یہ تو اللہ کا حکم میں یقتا ہونا یہ تو الوہیت میں شامل ہے ہم نے کہا بھائی توبہ کی توحید الحاقمیہ اب نہیں کہیں گے اچھا بھی الوہیت میں شامل کر لو اب ان حکام کا کیا بنے گا جنہیں رب الکرام کے نبی پر ایمان کا دعویٰ ہے علیہ فلاط والسلام اور وہ اس کے لائے ہوئے قانون اور شریعت اس کے لائے ہوئے نظام حیات کو چھوڑ کر اپنا نظام حیات لوگوں پر مسلط کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا اب کدھر بھاگ کر جاؤ گا چاہ رہے ہیں کہ اس محلے کو ختم کر دیا جائے اور کفوار کے بارے میں نرمیاں پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ آخر کتابیں ہی ہیں ان کو اللہ نے قاتر تو نہیں کہا اہل کتاب کہا ہے نرمیاں پیدا کی جا رہی اور وہ دن اور رات ہماری دشمنی میں زہر اگل رہے ہیں وہ ہمارے نبی علیہ فلاح السلام کے کارٹون بنا رہے ہیں معاذ اللہ ان کو گالی دے رہے ہیں اور اپنے لیے بربادی کا وہ سامان پیدا کر چکے ہیں کہ ولّہ میں سمجھتا ہوں کہ امت میں بے شمار قربانیوں کے باوجود شاید ہم اس قابل نہ تھے کہ ہمیں اتنی جلدی فتح کے شادیانے بجانے کا موقع ملتا مگر ان کی اس حرکت نے ان کی نامورادی کو ان کے قریب کر دیا اور ہمارے فتح کو ہم یقینی بنا دیا اللہ اپنے نبی کے لیے علیہ سلاط والسلام غضب کا کوڑا ان پر برسانے والا ہے یہ اللہ کی سنت ہمیں پچھلی تاریخ میں معلوم ہوتی ہے اب نے پیمیہ رحی ملا لکھتے یہ بات پہلے بھی سنائی ہے دوبارہ اپنے منہ سے سنانے اور خود سننے کو جی چاہتا ہے اس بات کو تازہ کیا جائے سب کو یاد ہو جائے ہر جگہ سنائے ان کہتے کہ سچے راغیوں نے ہمیں بتایا کہ بہت سے کڑوں پر ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ایک ایک مہینہ گزر جاتا محاصرہ کیے ہوئے کفار اتنے مضبوط ہوتے یہود نہ کہ ان کے پاؤں نہ اکھڑتے آخر یک بیک ایک واقعہ ہوتا کہ رسول ترین صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے اگر کوئی ہمارے دیش دل جا دل ہم پیچو پاپ کھاتے غیرت میں ایمان کی اور غیر دو غذب میں مگر ساتھ ہی ہمیں یہ سب کی خوشخبری معلوم ہوتی ہے ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب ان کی چٹائی کا دن آ گیا ہے اور کوئی دیر نہ لگتی کہ وہ قلعہ ہمارے ہاتھوں میں ہو روکا یہی وجہ ہے کہ آج ان نتھے مجاہدین کا رو حسل ہے وزیر اعظم نے تین چار دن وہ بیان دیا ہے امریکہ کو آج کے کہ ہم ان کے اسلحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے بے کے پاس وہ تو تمہارا چھین کر رہے گئے ان کو کہاں کہہ رہے تھے تم تو ان کو ایک ڈبڑی بھی پہنچنے دیتے اور آپ بھی پہنچ رہی ہو تو تمہارا بس چلے کس کو جلا دیتے ہو تم تو ان کی جانوں کو انہی غاروں کے اندر ہمیشہ کے لیے بے دم کر دینے کی ہر تدبیر کر رہے ہو تم نے کون سی کثر چھوڑی یہ تم نے جو گستاخی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس پر جو بے برتنگی ان مسلمان کہلانے والے حکام نے اختیار کی ہے یہ ہماری فخر کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا پیغام ہے کہ ہمیں جلد اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا چاہیے کیا خوب کہا شیخ شخلوانی نے پہلے بھی سنایا آپ کو کہ کسی نے کہا جی مہدی کا وقت قریب ہے اس نے کہا لا بالکل نہیں نہ تو احادیث کی روشنی میں قریب ہے نہ اللہ تبارک و تعالی کی جو سنت ہے اس کے مطابق ایسا ہے کیوں انہوں نے کہا احادیث کی روشنی میں جو کچھ ہے وہ تو ایک علیحدہ موجود ہے دوسری جو اللہ کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جو احادیث میں آتا تو یہ کہ مہدی تو ایک قائد ہوگا جماعت تو پہلے سے موجود ہوگی جماعت پہلے سے موجود ہوگی ایک قائد اللہ مہدی کے طور پر ایک ہدایت یافت ایک ایسا قائد ایسی ڈائنک پرسنالٹی مہیا کرے گا کہ اس کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خلافت قائم کرنے کا موقع دے گا تو تم کیا اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہیں مہدی دیا جائے تم دیکھو آج مسلمین کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیجا اختلافات میں مبتلا ہیں کس طرح وہ قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے بدعات میں اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں الا خلیم جب تم ایک جماعت بن جاؤ گے اور تم محنت کرتے کرتے صفائی یہاں تک ہو جائے گی کہ تمہیں ایک مہدی کی حاجت باقی رہ جائے گی تو اللہ تمہیں مہدی دے دے گا یہ ایک اصولی بات پھر اللہ تبارک بطالہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بیٹھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سب کو یہی نصیحت کرتے کے گھروں میں بیٹھے رہو اور بس ان کے ساتھ شامل نہ ہو ان پر خوف ساری ہے تو ان کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں موت کے خوف سے گھومتی ہوئی دکھائی دے یہ ان کا حال ہے خوف کی وجہ سے اہل ایمان اللہ کے فضل و کرم سے خوف ایک طبی چیز ہے طبی طور پر اہل ایمان میں بھی خوف کا وجوہ بالکل پایا جاتا ہے مگر وہ اس طرح کا خوف کبھی نہیں ہوتا کہ جیسے ان کا رب ہے کوئی اللہ کہ وہ لوگوں کے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا یہ منافقین کی صفت ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد لشکر چلے گئے کیونکہ اللہ نے ان لشکروں کو بھگا دیا اور حال ہاں یہ تھا آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا اندازہ لگانے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ مسلم کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی جائے اور مجھے کفار کا حالات لا کر دے اور نبی علیہ صلاق و کی یہ تدبیر ہمیں جنگوں میں اکثر نظر آتی کہ جاسوسی کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست مضبوط تھا اور آپ لشکر کی ریکی جس کو آج کہتے جاسوسی زبردست کروایا کرتے تھے اور اس کے لیے اہل ایمان اپنی جان پیش کیا کرتے تھے آج عجیب رات ہے چھتکتی ہوئی سردی ہے اتنی تم ہوا چاہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو لشکروں کی خبر لا کر دے مجھے میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت میں اپنی رفاقت کی کوئی نہیں استا کوئی نہیں استا دوبارہ کہتے ہیں کوئی نہیں استا تیسری دفعہ کہتے ہیں کوئی نہیں استا آپ گمان کیجئے صحابہ کے ایمان کو اور ہمارے ایمان کو کیا وقت ہوگا کس قدر شدت تھی طرح کا گہراؤ تھا وہ سوچا جا سکتا ہے حقیقت ہے کہ ہم تصور اب حضیفہ کے لیے کوئی چارا کار نہیں تھا اللہ کے نبی حکم دے اور اٹھنا پڑا اپنی چادر دی اور کہا جاؤ ہوزیفا کہتے میں گرم حمام میں گیا گرم حمام میں آیا حضیفہ کو منع کیا کہ لشکر کو بڑکانا نہیں ہے کوئی حرکت نہیں کرنا حذیفہ جاتے تو ابو سفیان آج کے قریب کڑا اپنی پیٹھ پھینک رہا جی چہات تیر ہاتھ میں تھا کمان ہاتھ میں تھا کہ کھینچ کر ایک رفید کرو اس اللہ کے دشمن کو تو نبی علیہ سلاط والسلام کی نصیحت یاد آئی خبر اکٹھی کی اور واپس آئے فرماتے نبی علیہ سلات والل نے نماز پڑھ رہے تھے اپنی چادر میں سے کچھ حصہ میرے اوپر دے دیا اور میں اس میں سو گیا یہ خوش نصیب انسان کہتے پھر چھبی محسوس نہیں جو فردی اس وقت موجود تھی یہ حال ہو کہ صحابہ میں سے تین دفعہ کہنے کے باوجود کوئی نہ اٹھے حدیث بھی بالکل صحیح یہ حالات اللہ کے نبی پر صحابہ پر گزرے رضوان اللہ علی گزرے وہ پہاڑ کی طرح ایمان رکھتے تھے ان کی آزمائشیں بھی سخت تھی بھائی ہمارے تو ایمان ہی چھوٹے چھوٹے اللہ تبارک و تعالی میں اتنا آزمائے گا جتنی ہماری قوت ہے اور اللہ سے امید رکھیے کہ کبھی اللہ سلیل نہ کرے گا مخلص بالکل نہ گھبرائے کہ اگر آزمائش ہو گئی تو وہ گھر جائیں گے اور سب کچھ چھوڑ دیں گے نہیں اگر وہ مخلص ہے تو مالک ودیت کرے گا انہیں بہادری مالک ان کے لیے اپنے لشکروں کو ناصل کرے گا اس کے لشکر آج بھی موجود ہیں اور انہیں لشکروں کی اللہ کو کوئی مساجد بھی نہیں ہے یہ تو ہمارے اطمینان کے لیے ورنہ اللہ علیہ صلاح بکافن اد کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں تو ان حالات میں اللہ اہل ایمان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اب وہ سننے کے لائق اور اسی کے ساتھ میں بند کرتا ہوں لقد کان لقم سی رسول اللہ عصوت الحسن اے اہل ایمان بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے لیمان آخر جو کوئی اللہ کو چاہتا ہے یعنی اللہ کی خوشنودی کو اور جو ہمیں آخرت کو چاہتا ہے یعنی جنت کو چاہتا ہے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ لق اللہ کثیرا اور وہ اللہ کا ذکر کثیر کرنا چاہتا ہے وہ صوفی سن لے گمراہ نہ ہو آپ نے بنائے اذکار نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گی اور ان کی پیروی میں چوٹی کا کام تاغت کا رب ہے فرق کا رب ہے کفر باغوس ہے کیونکہ ایمان باللہ تو لانے والے دنیا میں اتنے کے گنے نہیں جا سکتے کفر بد کرنے والے گنتی کے چند لوگ من عباد شکور میرے تھوڑے بندے شکر گزار اب دیکھیے انہی حالات میں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ اپنی معیت کا وعدہ دیتے ہوئے اٹھنے کے لیے کہتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ ان کے کہنے میں اجازت ہے کوئی اٹھے یا نہ اٹھے یہی سوچ کر صحابہ نہیں اٹھ رہے کہ کوئی نرمی ہوگی صاحب یہ موجود ہے انہیں یہ معلوم تھا اسی واقعہ بعض اوقات بعض چیزیں منترین حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلط اسلام میں تو اعلان کرنے کے لیے ابو ہرانہ کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی تو عمر مارتے انہیں سینے پر یہاں تک کہ وہ چوتوں کے بل گرتے اور روتے واپس آتے کہ عمر نے اعلان کرنے دیتا عمر نے یہ جرا کیوں کی اس لیے کہ وہی نازل ہو رہی ہے اس وقت وحی کے اندر حالات کے مطابق ردلال و والاکرام کی طرف سے آسانیاں اللہ کی حکمتیں اللہ تبارک و وطار کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور صحابہ کے افعال کی بنیاد پر وہی کے اندر احکامات بی سیوں ناولوں بتانے کے رپورٹ میں آپ کو معلوم ہے اسی طرح سے صحابہ اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ شاید کوئی نرمی ہو جائے حالات بہت سخت ہے اب اگر کہہ ہی دیا بالکل پن پوائنٹ کر دیں تم اٹھو تو اب اس نے نافرمانی تو نہیں کی اٹھ گئے سب باتیں ختم ہو گئی اٹھ کر چلے گئے رضی اللہ تعالی انہی حالات میں جن میں منافقین نے کہا ما وادہ رسول اللہ غرو ال اللہ رللہ کے رسول کے آباد نکلا ہی حالات میں اہل ایمان نے کہا ولم رأ جب اہل ایمان نے ہر طرف سے کفر کے لشکروں کو مدینہ پر چھا جاتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ مدینہ پر امڑ آئے ہیں یہ بادو پترا کالو ہابا ما وادہ رسول کہا یہی تو وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی ہمارے ایک عالم حبیب اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں برکت کرے ان کے پاس لڑکے آیا کرتے تھے کہ ہم آگے کیسے جائیں اور اکثر بہت زیادہ باتیں کرنے والا عمل میں کمزور ہوتا ہے تو وہ بندہ جان لیتے تھے بھانپ لیتے تھے انہوں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کو مفہومن سمجھ کر اس پر کام ہو جاؤ گھر میں لوگ تمہیں مارنے کے لیے آ جائیں گے کیا سفر پڑی ہوئی ہے تمہیں مرنا ہے نا اللہ کے راستے میں تم لا الہ الا اللہ کا حق ادا کر دو لوگ تمہیں مارنے کے لیے تمہارے گھر میں آئیں گے تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے ما اللہ یہی تو تھا جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ سادہ اللہ ان کو غرور دھوکہ نظر آ رہا ہے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول, رسول کی سچائی کی نشانی نظر آ رہی ان کے لیے آسمانی نشانی ہے کہ وعدہ پورا ہوا اللہ کے رسول کی سچائی میں اور ان پر ایمان میں وما ایمانم و تفنیما اور نہیں اضافہ ہوا مگر ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا ان کے اطاط میں بھی اضافہ ہو گیا یہ پہلے سے بھی بہترین مسلمان ہو گئے یہ اس بھٹی میں سے اور کنڈن ہو کر نکلے تو معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے یہ بہت بڑی واضح دلیل ہے کہ ایمان بڑھ گیا اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایمان نہیں تھا معاذ اللہ پہلے ایمان تھا یہ لوگ اشاعرہ احناف میں اکثر اشاعرہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے ایمان ایک اکائی ہے یہ غلط بات ایمان بڑھتا بھی ہے اعمال سے ایمان کم بھی ہوتا ہے اور یہ صاحبہ اکمان اللہ علیہ مجمعین میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلاط و کے ساتھ جمع رہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کے ایمان بڑھ گئے اور ان کی تسلیم اور رضا ایمان کے نتیجے میں شخص خوب لکھتے سفد بن عبد الرحمان الحوانی کہتے ہیں جب ایمان بڑھتا ہے تو عمل بڑھتا ہے جب عمل بڑھتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے جب ایمان بڑھتا ہے تو عمل بڑھتا ہے کہتے لازم و مزدوم ہے عمل اور ایمان کا رشتہ مردیا توڑتے ہیں ایمان اور عمل کا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا وہ شخص جس کے پلے میں کوئی عمل نہیں ہے اس کے پلے میں کوئی ایمان نہیں کم از کم وہ اعمال جو اہم ایمان کو آدمی داخل کرتے آدمی کو اہل ایمان میں داخل کم از کم وہ اعمال وہ ضروری ہے وہ شرط ایمان ہے اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہے جیسے نماز ہے کسی نماز نہیں پڑھتا اور بالکل چٹا بے نمازی ہے اکثر علماء جمہور علماء اسی پر ہیں کہ یہ کفر میں ہے کافر ہے جو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کفر اصغر ہے وہ بہرحال اس معاملے میں کمزور دلائل رکھتے ہیں اور ان کا بھی یہ قول ہے تارک حکم تارک صدات میں شخص البانی کا رحمہ اللہ تو یہ شخص بے نمازی جو چٹا بے نمازی ہے ق کفر ہے یہ چھوٹا کفر ہے ملت سے خارج نہیں مگر کہتے کہ اگر اسے تلوار دکھائی جائے اسے کہا جائے گولی مار دیں گے یا تلوار گردن پر چلا دیں گے پھر بھی نماز نہ پڑے اب یہ عمل ہی ہے نا اب اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہوں ابھی بھی عقیدہ تو یہ کہ نماز پڑھنی چاہیے کہتے میں نہیں پڑھتا کہتے قتل کرنے کے بعد یہ مرتب ہے اس کو نہ نہلاؤ نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو تو معلوم ہوا کہ ہمیں عمل کرنا ہوگا اور ہمارا امتحان لازمی ہے یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو نہیں چھوڑا علی السلام ہاں یہ خوشخبری ہے لا اللہ الا وہ ساتھ کے مطابق ہوگی تقدیر کے عقیدے کو بار بار پڑھیے وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ پڑھیے تاکہ آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے مگر تدبیر کو کبھی بھی اختیار کرنے میں غفلت سے کام نہ لیا جائے تدبیر کے اندر اتنی کوشش کی جائے کہ اس میں جان بھی چلی جائے تو وہ شخص اللہ کے نزدیک شہادت سے سرفراز ہوگا جس میں تدبیر کرتے ہوئے اپنی جان دے گا. تدبیر میں سستی اور اپنی سستی کی وجہ سے توقل کو یہاں استعمال کرنا یہ بالکل دین کے ساتھ بدت ہی سلوک ہے کہ یہ اللہ پر توقل کرنا دے چھوڑے نہیں ان تدبیروں کو بہت ٹھیک ہے ہم تو بالکل ڈٹ کر یہ کریں گے یہ بالکل سنت کا عمل انکار ہے اور یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ورنہ اللہ کا آخری نبی علیہ صلاط وسلم کبھی خندک نہ کھوجتا اور کبھی اتنی مصیبت میں صحابہ کو نہ ڈالتا کہ بھوکے صحابہ کو رضبان اللہ علیہ کو کدال چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس حال میں کدال چلانا ایک بہت بڑے پہاڑ کو توڑنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کوے سنیں میں سے حق بات پر ایمان لانے اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ایسی ثابت قدمی نصیب فرمائے ہمیں آمین اور ایسی بصیرت نصیب فرمائے کہ مرتے جم تک ہم اسی حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب ذلجلال والاکرام اس کے دین اور اس کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے میرے بالکل مطمئنہ راضی ہو آمین